بسم بسّیم الحمد اللہ و رحمۃ اللہ و محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہی النباد وشب گروپ علیہ باتین معمین سہی النباد باقی تمام سامع و خارن و گرامی و برادران صاحب کو سمجھنے سلام سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے آج درست نمبر دو سو انہتر ابلیک آٹھ ہے دو سو انہتر شروع سے لیکاب تک مجموعی درست نمبر ہیں اور آٹھ جو ہے ابلیغ آٹھ جو ہے یہ نماز تحجر سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے جو ہے مختلف پیراگراف کی توجہ دیتے ہیں آج جو ہے آٹھواں پیراگراف ہے اور آٹھواں درس سے تو دعائیں تاجد سے پہلے جو مختصر دعا جو ہے طالبان ڈیٹ پیش پر مشمل ہے اس دعا کے توجہات میں سے آج جو ہے پیراگراف نمبر آٹھ پیر ہے یہ پیراگراف ہے جو کہ حسن اخلاق کے بارے میں اچھے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللّہ دن الحسنِخلاقِ فن الح دن الحسنِ اللہ ب صرف انََََنِنِ سی الح فن اللّیہ صرف انََََنِ سیٰ اللہ عنط یہ مبارک دعا ہے ہاں جی اس کی توضیح کروں گا کہ یہ دعا جو ہے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق اور اچھے اخلاقیات اور اخلاق حمیدہ طرف رہنمائی کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کریں اخلاق حمیدہ کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائیں نیک حصلتوں اور صفات اور اخلاقیات طرف رہنمائی کریں کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف اللہ کے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اس طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے بورے حلاقیات کو اخلاق برے اور خلق سوکھ کو ہم سے ہٹا دیں ہم سے دور کریں ہم سے دور کر دیں کیونکہ برے اخلاقیات کو بھی کسی شخص سے دور نہیں کر سکتا کسی شخص کو بورے الاقیات سے پاک پاکز نہیں کر سکتا سوائے اسی پاکزات کے اس دعا کا مفہ یہ ہے اب اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ اے اللہ ہاں جی اے میرا اللہ اے میرے پروردگار دگار اللّہ مہ ماہ دینی جو ہے اس میں عہ دینی ہے وح دے الکھ نی الکھ ہے ہاں جی نی مجھے کے معنی میں ہے اہ د ہدایہ سے ہدایت سے ہدایت کرنے کا رہنما تو ہدایہ ہدایتن سے یہ رہنمائی کرنا ہدایت کرنا نی نون اس نون کو صارفی میں نون وقاع بولتے ہیں ہاں جی اور یاد امیر مفل بھی ہے تو اللہ مہ دینی یعنی اے اللہ میری رہنمائی فرما اس کا منع ہے اللّہ اے اللہ اے دینی پڑھیں تو ماہ دینی اللہ ماہ دینہ اے اللہ میری رہنمائی فرما مجھے ہدایت دے اور کس چیز کی طرح لے احسن الاخلاق ہاں جی آسانی سے ہے حسن یا سنوں سے نیک ہونا اور حسن یا سنو خوبصورت ہونا یہ مختلف معنی عربی زبان میں کیا ہے تو آحسن اس میں سب سے بہتر و اچھی اس معنی میں سب سے بہتر و اچھی احسن کا معنی اور اہلا خلق کی جمع ہے ہاں جی حلوق کی جمع ہے اور اس کے معنی لکھا ہے طبعی حصلت انسان کی طبیعت ہاں جی اس معنیٰ یہ مروت کے معنی ہوئے عادت کے معنی معنیٰ جمع اخلاق ہے احسن الاخلاق کا معنی کیا ہے بہت اچھی و نیک عادت احسن اللہ بہت اچھی ہیں جی نیک عادت و طبیعت اس معنی میں ہے احسن الاخلاق بہت اچھی و نیک جو ہے عادت و طبیعت کیونکہ اخلاق کا معنی عادت اور طبیعت کا معنی کیا ہے تو بھیا کہ جب آپ یہ دعا کہتے ہیں اللّہ المحدین اللہسن الاخلاق تو اس کا پورا معنی یہ بن جائے گا پرور مجھے نہایت عمدہ اچھے اور نیک ہاں جی اور اچھی اور نیک طبیعت عادت کی طرف رہنمائی فرما ہاں جی اچھی اور نیک طبیعت و عادت کی طرف رہنمائی, ہاں جی رہنمائی فرما اللہ مہدنی اے اللہ میری رہنمائی فرما مجھے دے اور لَِِّ اچھے اور نیک حصلت طبیعت عادت کی طرف رہنمائی فرما آگے فرماتے فن الحدین الحسن النتا ایسی دعا کا بقیہ ایسا ہے کیونکہ اس کے توجہ اس کے الفاظ جو پہلے آ چکا ہے اس کی مزید لغات کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے چونکہ بے شک اے اللہ تیرے سوا تیرے سوا کوئی بھی اچھے اخلاق یعنی طبیعت و عادت کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا ہے صرف تو ہے جو بندوں کو اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے صرف تو ہے بندوں کو اچھے راستے کی اچھے راستے پہ ڈال سکتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں آپ کے عمبر خاتم سروس اقبال میں کہ آپ نرم مزاج تھے اس بارے میں فرماتے ہیں فویمہ رحمت من اللہ علم اے میرے حبیب یا اللہ کی طرف سے آپ کو اوپر ایک رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہے تو نرم مزاجی ہونا یا اچھے ہلاقیات میں سے ایک ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو جو ہے نرم مزاج بنایا میں نے آپ کی طبیعت کو نرم مزاج کرا دیا میں نے آپ کی عادتوں کو نرم مزاج کرا دیا تو اس حاصل معلوم ہوتا ہے کہ نرم مزاج اللہ کے خطرہ سے خاص فضل ہے وہ کسی کو جو اندر جو ہے یہ تبدیلی اللہ کے اس کو خوشہلا بنا دیتے ہیں اس کے اندر اس کی مزاج کو نرم مزاج قرار دے سکتے ہیں فرمایا حبی رحمۃ منۃم ولاکن طل وکن تفصل غلی ذنقلویف من حولق اگر اے میر حبیق آپ سخت مزاج اور کڑک مزاج ہوتے ہیں تو یہ تمام اعصاب آپ کے اعتراف سے بکھر جاتے ہیں تو یہ چونکہ آپ نرم نزاش ہے آپ بردوبار ہیں آپ حلیم ہیں آپ اعصاب کی کوتاہم کو جھانجیں آ, سنی ان سنی کر کے برداشت کر دیتے ہیں انہیں اوف درگزار کر دیتے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اس لیے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہے تو یقیناً دنیا میں جن بھی جو ہے لوگ جو نرم مزاج ہوتے ہیں اچھی طبیعت اور حوصلہات کے مالک ہوتے ہیں لوگ انہیں کے ارد گرد جمع رہتے ہیں انہیں کو اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں انہیں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے صحت اور کڑک مزاج لوگوں کو ہاں جی زیادہ غصے والے لوگ جی کڑک کڑک سنانے والے لوگ کوئی بھی برداشت نہ ہو تو اس لوگ دور بھاگتے ہیں اس کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی ٹائر نہیں ہوتا مجبوری سے بیٹھیں تو سیکنڈ منٹ کا فرصت بھی مل جائے تو اسے دور بھاگ جاتے ہیں تو یہ انسان کی حطرت میں ہے تو یہاں اسے فرمایا اللّہ محدن اللہ سنّہ مجھے اچھے اللہ کی طرف رہنمائی فرمایا فن کیونکہ کی لا دن اللہ سنِ کا بے شک جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتا کوئی بھی اچھے احلاق کی طرف اچھی عادتوں کی طرف نیک حسنت اور طبیعتوں کی طرف الوائے تیرے پاغداد کے پھر آگے ہے بورے ہے برے ہلاکیات کو انسان سے دور کرنے ہٹانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ صرف انِ سیاہ فن نولاء یا صرف انِن سیاہ صرف جو ہے عربی علمی صرف عربی علم کے لحاظ سے اس کے لغت کے جو ہیں اور اس کا معنی ہے پھیرنا ہٹانا دفاع کرنا واپس کرنا ان مختلف معنی میں ہے ہاں جی تو یہ انی کے معنی مجھ کے معنی سی یعنی برے برائی اور برائی کے معنی میں تو اس دعا کا جو ہے اس میں چونکہ دو لفظ ہے ایک سید کا لفظ ہے جو کہ برے برائی کے معنی میں اور اس ایک تو اصرف کا لفظ ہے وہ شرف سے ہاں جی وہ سے ہیں یہ واؤ الگ لفظ ہے اور کے معنی میں اصل فعل عصرف ہے ہاں اور وہ کے معنی آپ نے پڑھ لیا پھیرنا ہٹانا دفع کرنا واپس کرنا دور کرنا یہ مختلف معنی تو اس لحاظ سے جو ہے اب اس دعا کا جو ہے مجموعی ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ اے پروردگار اللّہ ہیں جی اس معنی میں اللّہ معر انی کہ اللہ میں چونکہ شروع میں اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کیا وہ صرف عطف کیا اللہ مہاجن پہ تو علامہ یہاں پہ تو اے میرا اللہ وصرف انی ان یعنی اے اللہ پروردگار مجھ سے بورے اللہ سی یعنی برے اللہ بری طبیعت و عادت کو دور فرما بری طبیعت اور عادتوں کو ہاں جی اور عادتوں کو دور فرما اور مجھ سے ہٹا دے مجھ سے پھیر دے یہ معنی بھی صحیح ہے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی ہاں جی مجھ سے برے عادات اور طبیعت کو دور نہیں کر سکتا ہاں جی اور نہیں ہٹا سکتا نہیں پھیلا سکتا تو یہ جو ہے مبارک دعا کا جو ہے مختصر ترجمہ ہے کہ کی کیونکہ یقینی بات یعنی جی قرآن نفس کو بورے اخلاقیات سے انسان کے اپنی عادتوں کو بجے کا وہ اچھے عادتوں کا مالک ہے ہاں اچھی طبیعت کا مالک ہے تو اس کے اخلاقیات کے اختیار کرنا اچھے اخلاق اس کے لیے بہت آسان ہے ایک جو شروع سے ہی سخت مزاج کڑک مزاج برے طبیعتوں کا مالک ہو اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا اس کے اخلاقیات کے اندر تبدیلی لے کے آنا ہاں جی اس کو ساد غصے والا تو غصے کو ٹھنڈا کرنا ہاں جی اس طرح کنجوس ہے تو اس کو سخیاوت کی طرف رہنمائی کرنا اس طرح بزدل ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا کرنا اس طرح اپنے اندر یہ ساری تبدیلیاں کرنا انسان کے لیے یقیناً بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے پر فضل کرے انعام کرے رحمت کرے تو بندے کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے اس لیے قرآن باغ میں جو ہے انسان کے نفس کی پاکی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر میری ولب اللہ فضل اللّہ علیہ الرحمت ہو اگر مجھ اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو معذہ من کو من حاجن ابادا تم میں سے کوئی بھی ہرگس اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے یعنی برے اخلاقیات سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے دور نہیں رکھ سکیں گے ولاکن اللہ یزک کی معیش لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے برے اخلاقیات سے بری حسلتوں سے بری عادتوں سے گناہوں سے کوئی اللہ ہیں جو پاک کر سکتے ہیں میں اللہ یزکی معیشت لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو پاک کر دیتا ہے وہ بمعین علیم اور وہ ذات سننے والا اور جاننے والا دوسری اور ایک آدمی اللہ فرماء الم اللہ علیکم الرحمۃ ہوں اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو تو اللہ تم من الخاسرین تو تم سب خسارے میں پڑھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی تمہاری کردار رفتار گفتار سب بورے ہو جاتے ہیں。 تمہارے اخلاقیات بورے ہو جاتے ہیں تم گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں اچھی خصلتوں سے تم محروم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اللہ جس کے فضل اور احسان سے تم لوگ اس طرح کے خسارے سے بچ جاتے ہیں السلام علیہ میں ولی اللہ فض الرحمت ہوں اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو لبا تمہیں شیطان اللہ قل تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے مگر تھوڑے لوگ جو اللہ کے خاص بندے انبیاء ہیں آئیم ہیں اولہ اکرام ہیں خاص خاص ممن ہیں جن پر اللہ فضل کریں ہاں جی تو لہٰذا جو ہے چونکہ اچھے اخلاقیات سے انسان کو نوازنا اچھی طبیعتیں انسان کے اندر پیدا کرنا نئے خصلتیں پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے برے اخلاقیات سے بچانا برے اخلاقیات کو انسان سے دور رہنا بری عدتوں اور طبیعتوں کو انسان سے دور رہنا ہٹانا پھیرنا یہ سب بھی اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے لہذا انسان جو ہے اسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں خٹ اگر کوئی اپنے اندر کوئی اخلاقی کمزوری دیکھیں کوئی برائی دیکھیں دیکھیں میں شخ میں کنجوس ہوں ہاں دیکھیں میں جو ہے بزدل ہوں دیکھیں میں گناہوں کا ارتکاف کرتا ہوں خود محسوس ہو جائے کہ میں برے کاموں کا ارتکاف کرتا ہوں میرے اندر بہت سے اخلاقی پستیاں ہیں میرے اندر حسد ہے تکبر ہے غرور ہے ہاں جی اس طرح کی جو بیماری انسان اپنے اندر احساس کرتے ہیں تو ضرور اللہ کی حضور میں یہی دعا کرے یہ دعا صرف تاجد کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ پیرغرا خصوصاً وہ لوگ جو اپنے اندر اخلاقی کمزوریاں دیکھتے ہیں کسی بھی زاویے سے ہاں جی کسی بھی زاویے سے اچھے کمزوریاں دیکھتے ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں اور اپنے اندر جو ہے برے اخلاقیات دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں ہاں جی اور اچھے اخلاقیات سے متصف ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پڑھیں اور سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اچھے اخلاقیات سے نوازے گا آپ کی تعدتوں میں تبدیلی پیدا فرمائے گا اور آپ کی کمزوریوں کا اللہ دور فرمائے گا اور آپ کے اندر اچھائیاں پیدا کرے گا روز بروز آپ کے اندر حسن اخلاق اخلاق نیک خصلتیں نیک طبیعتیں پیدا ہوتا جائے گا اور بولے خصلتوں سے آپ کو نجات ملتا جائے گا خصوصاً کوئی بھی کمزوری جو آپ کو خود کو محسوس ہو رہا ہے, اس محسوس اس کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعائیں پڑھیں اخلاق کے اندر اچھائی پیدا کرنے کے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہمارے اندر یہ پید ضرور کرے گا تو یہ دعاج ہے اللہ محدین الحسن الََلّہ کے اللہ, اللہ مجھے اچھے اچھے نیک خصلتوں کی طرف اللہ کی طرف ہاں جی مجھے رہنمائی فرما فن اللہ دن الحسن کیونکہ میرا کوئی رہنمائی نہیں کرے گا اس کا اچھا کے اچھے اچھے واحد تیرے ذات کے پہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا وشرفان نے یعنی اور اللہ مجھ سے ہٹا دے صحیح اور برے اخلاقیات کو بری عادتوں کو فن بے شاہ یہ شرفان نے مجھ سے نہیں ہٹا سکتا مجھ سے دور نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں پھیلا سکتا صحیح اور برے کو جس کا میں عادی ہو چکا ہوں جو میری طبیعت بن چکی ہے ان کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا ان سے مجھ کو پاک نہیں کر سکتا یہ لانتا مغر س ہوا ہے کے تو یہ دعا اگر ہم اپنی کمزوریوں کا ادراک کر کے اپنے اخلاقی کمزوریوں کو درک کر کے سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے کمال عاجزی کے ساتھ سچ مچ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اپنے اندر اچھی اچھا اخلاقی تبدیلیاں لائیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان کے سا... اچھے انسان کے سانچے میں ڈالیں ہاں جی اور ایک معاشرے میں ایک حسن اخلاق کا مالک بن کر معاشرے میں زندگی گزارنا چاہیں خانوادے میں گھر میں خاندان میں زندگی گزارنا چاہیں اور اپنے آپ کو برے اخلاقیات سے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں بعض اوقات انسان اپنے برے ہے سے خود خود سے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں خود خود سے بھی تنگ آ جاتا ہے تو پھر ان تمام برے حلاقیات سے نجات پانے کے لیے مندر عموماً اس دعا کو جو ہے آپ تاجد کے وقت رکھتا ہے تو الحمدللہ للہ اس وقت پڑھیں ورنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی جو ہے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں خلو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھیں عادشی سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اراقیات میں تبدیل عطا فرمائے گا میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان دعاؤں کو عادزی سے خلوص دل سے پڑھنے کی توفیع دے باقی اخلاقियत کے مضرب ان شاء اللہ چند درس احادیث کنو شری میں ہوگا او کل پرسوں تو ان